نحمده ونستعيده ونستقبله ونعوذ لله من سرور أنفسنا وصيئات أعمالنا من ينزه الله فلا نضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا تديك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا استقوا الله حق تقضي ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس استقوا ربكم الذي خلمكم من نفس واحدة وخلم منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونزاءا واستقوا الله الذي تفاء ذو نبي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 وأحسن الهدي. هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشفى الأمر مطبطة أدواء. وكل مطبطة وكل بداة مرارة. وكل مرارة في النار. قال المولى الزباد. وَمِنْ آیاتِهِ اَنْ خَدَفَدَكُمْ مِنْ أَنْ قُرْتِكُمْ أَزْوَاجٍ لِكَسْكُرُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ مَنَكُمْ مَوَضَّتًا وَرَحْنَةً إِنَّ فِي ذَا تُجَدَ آیاتٌ لِخَوْمِنْ يَتَفَتَّرُونَ حمدتنا أَلْتَعِفَ تَرْجِبَ جس نے دنیا میں امن و حقول کے اقطلاف کے لیے حقوق و فرائض نافذ کیے جس نے ان فرائض کی اور حقوق کی ادائیگی کے طریقے کو بتانے کے لیے کا جاری کیا جس کا آخری سے اور اس کی آخری کڑی لگی اپن لگاؤ والی ختم ہوئی اور صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے آخری پیغام کو پوری انسانیت کے نام بالکل اسی طرح سے ادا کر دیا اور پہنچا دیا جس طرح سے رب نے انہوں نے حکم دیا تھا اب رپی دنیا تک ادارے کی گی فلاحیت کی ادارے کی رب کی رسودی کا کوئی نیا ذریعہ اور نیا طریقہ نہیں آ اور جس کی نے بھی اس طریقے سے چھوڑ کر کسی اور کی رات کو اختیار کیا فرضی طور پر یا گھریلو ثقافت یا پھر جماعت کی عمر کی ثقافت اللہ نب العالیم نے اس کے آسان سے یا اس کی جماعت اور اس کے رفت سے اللہ علیم نے امر و سکون کو چھینک دیا آج جس وقت میں ہم جی رہے ہیں پوری دنیا حقوق کے نام پر لوگوں کو گلام کرنے کی کوششیں کر رہی ہے ہر شخص اپنے اپنے کے لیے فلدے مطالبے کر رہا ہے کہیں احتجاجی مظاہرے کیے جاتے ہیں کئی احتجاجی کانفرنسیں ہوتی ہیں اور کبھی حقوق کے تحفظ کے نام پر انجمن قائم کیے جاتے ہیں اور حق سے نہیں ہو پایا انہوں نے جانوروں کے حقوق کے لیے آوازیں بلند کی اور اس پر مسا دیے گئے لوگوں نے اپنے سیل سے حکرو سے ان کو چھوڑ کر اس رمین جانور کے حقوق کے لیے آوازیں بلند کی کرے کریں آج پونا اور پونا گزار ہیں جو ان کی ذمہ داریاں وہ لوگ کنونی ادا کر رہے ہیں ہم نے اپنے آپ کو بلا کر ہم نے اپنے پریوار کو بلا کر اور جو ہماری ضرورت تھی ہمارے لیے چیزیں تھی ہم نے ان کو حاصل کرنے کا معاملہ کیا اسلام نے یہ نہیں سکھایا تھا نبی نے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ کچھ ایسے حاکم آئیں گے کہ تم پر دل کریں گے تم پر ماریں گے تمہارے رسول سے رکھ کریں گے صاحب نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا کہتے ہیں رسول کام کیا کریں گے کہا حد دل آئے جو اللہ نے تمہارے اوپر حد تک پیدا کرو ان کے آ رہے ہیں انہ ان سے ان کے اوپر ہے تم کا لے اپنے حق کا مطالبہ ان سے کرنے والے والے تو تم کا لوگ پوچھنے والے اللہ نے خوش کیا ہے اور پوچھنے کی کی ہے انسانوں کی نہیں اور تم کو تمہارا حق چاہیے اپنا حق الگ کرو اور جو تمہارا حق ہے وہ اللہ کے نام وہ اللہ کا دلہا لگی کوئی کو تمہارا ہاتھ نہیں دلا سکتا لوگوں نے اسلام کی تعلیم کو گوشت کر دیا تو اپنا حق دور کرے کہ ہمیں کیا کرنا تھا اور تمہیں طرف کرنے میں لگے دنیا کی آواز کے ساتھ آواز ملا دیا और आज तक दो आप ऐसे ही रोकदानिकोण और आकर्षक बने रहें मेरे भाइयों अल्लाहबला बोध के सबसे आला हक रब का हक बताया और बंदों के सबसे आला हक वालिदेन का बताया سے عظیمہ جس کے مطابق اخری نبی صلی اللہ وسلم نے فرمایا لو کنت عامرا احدا لو كنت عامرا احدا ايامر لاحد اگر میں کسی کو حکم دینے والا ہوتا کہ وہ کسی کے لیے سجدہ ان تسجد لغير حقها میں عوں کو رکم دیتا کہ اپنے شہر کے لیے سجا کریں کیوں اس لیے ان کا حق اللہ نے اتنا عظیم بنایا ہے اتنا عظیم بنایا ہے کہ اگر میں کسی کو حکم دیتا تو عورتوں کو حکم دیتا کہ سجا کرو اپنے شہر ہو کیا عظیم حق ہے اور کیا عظیم لکھتا ہے جس کے بارے میں پانچواں آسمان سے حضرت اللہ نے کہا کہ سنو اللہ کی رحدانیت سے بلائی تلاش کرتے ہو اللہ کی رحدانیت کی دلیل ہے کہ تمہارے مت سے تمہاری دوری کو پیدا کیا نکم ضروری نہیں جب تم اس کے پاس جاتے ہو تو تم کو اس سے سکون ملتا ہے جہاز ابین خود محلب کا اور اس رشتے کی اہمیت دینے کے نظر اللہ نے کہا ہم نے اپنی طرف سے وہ جہاز ابھی نہمہاروں درمیان ان کو جو سے پیدا کیا ہم نے نہیں کیا ہے اور ہو نہیں سکتا سپور سے ساتھ کسی ہے کہ دو شخص جن کی ملاقات پہ کبھی نہیں ہوئی تک نہیں ہے آج سیمنٹ پانچ جن کے رویے زندگی رقص کا ایک احساس کا حصہ کام ہوتا ہے اللہ اللہ ریم کے درمیان ایسی محبت پیدا کرتا ہے کہ ایسی محبت کسی تھی اور دیجی گئی یہ انسانوں سے بچی بات نہیں ہے اللہ نے ہم نے بنایا بلی رسوم اس نے بنایا اس نے بھائی اور ایسا کیوں کیا تاکہ اللہ نزلہ رمیم کی نشانیاں a اور اس کی تعریف کی غمیرت اس نے ہمارے ذیر میں بہت پیدا معمولی نہیں ہے یہ رشتہ وہ عدیم رشتہ ہے جس کے صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی زبان ایسا نہیں جس میں اس کی تمبین نہیں کرتے یہ حاخ اس کا سکر کو نافت ملت یہاں نفت ملت نہیں وہ آئے گا کہ لوگوں سلو اس رس کا کپڑوں اختیار ہو جس نے ایک جان سے پیدا کیا اور اسے اسے اس کو اس کو بنایا اور ایسا کیا کہ اس سے اتنی جن وقت کہ پوری دنیا میں اس کو پیدا کیا سے کرنا چڑتے رہنا اس کے عوامل کو بجاتے رہنا جو تمہارا رب ہے تمہارا معروف ہے اور ترو رشتوں کو کاٹنے سے بچنا کیونکہ رشتوں کو کاٹنا یہ سب سے اثر بات کی وہ تعلق اندر کی کفا نبی کی وقت اس اللہ سے کرو جس کا وابستہ دے کر تم ایک دوسرے سے بھاندتے ہو رشتے داریوں کو ہم اپنے توڑو اور سب سے عظیم رشتے داری انسان کی جو ماں اور بات کے دور ہو سکتی ہے شہر عظی کی رشتے اس رشتے کی عدمت کے پیش نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر دماعت کو بیان کیا اور اس کی کے عدمت کے پیش اللہ نے کہا تمقط <تصفيق> عن دمبات اللوت تيجي आजादीता नहीं है के दिमाग करेगा आजकल दिया سب سے نظام حاصل ہو اور دوسری چیزوں سے نظام حاصل کرنے کے لیے اللہ نے کہا کہ تم اور کے لیے لباس ہوتے تمہارے لیے لباس ہے جس طرح لباس تم کو سبھی مصیبت آگائی اور تکلیفوں سے بچا کر طرح تمہیں ایک دوسرے بچاؤ ہم نے حصے کی افراد کو نہیں کیا اور اللہ نے اور آن میں اس رشتے کی اصوت کو بیان کیا کہا کہ دعا کی نام کی نا تو آئی ہمارے رق ہماری آب وات سے ہماری دے آت پہنچا اور اللہ نے آنکھوں کی ٹھنڈک کس کو کہا ہے کا انسان کا ہم ان کو آئی اللہ نے جنت میں کٹنی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے چھپا رکھی ہے جنت سے ہوتی جو ہوتی ہے جو انسان کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے گی اور آپ کو اللہ نے دنیا کا وہ چیز اور تفصیل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا متا دنیا ایسے پوری تالان ہے لیکن سب نے نہیں ہے وہ ہر متا ایک دنیا ازبا کا غصہ جب اور ایران آج تخوا کا لیول لگا کر ایمان آج تخوا کو اپنا کر اللہ رب اللہ نمی کی رات اور چکر نیشی کی رات اور چکر سارے ہاتھ میں شروع ہوتی ہے تو اللہ رب اللہ نبی ایسی عورتوں کی عظمت کو بنا کر پوچھا کر کے سب مساج دنیا الباطا صالحہ نبی کی زبان بھی سنوایا کہ سب سے بہترین جو مسا ہے جو سامان ہے وہ ایک ہے یہ از ہے کہ ہم اس کا احساس اپنے دل میں کریں لیکن افسوس ہے اور ساتھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے اپنے ذاتی متاث کے لیے یا ہم نے دل کے لیے چھوٹے چھوٹے معاملات کے لیے چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے ہم نے اس رشتے کو ایسا بنا دیا ایک سلق کا گم کی دیتا ہے تو دوسری گلر کی دیتا को नहीं छोड़ा कहते हैं राजी हरी नजीपा ने बनवाया वह खुश हो जाता है उठाता उसको कनेक्ट करता कहता तुमने सबसे बड़ा काम किया तुमने अच्छा काम किया हमने मामूली बातों पर शैतान के सरकारों में आकर इग्निश की पैरवी की औसत की पैरवी को कर दिया اور سنیں وہ لوگ کئی رشتے کے بہت بھائی بھی لیتے ہیں نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا اللہ انگار ہوتے ہیں جس کسی نے بھی اپنے سو سے بے گھر کسی وجہ سے تناخ مانگی اللہ عبد اللہ عبد جنت کی خوشبو کو آرام کر دے گا سیاست اور ہمارے بل کا گریلو معاملہ نہیں ہے اگر فلا سبق کوئی اور ایسا شکتی ہے آگار ہے انہیں اسے جنگت کو کیا جنت کی خوشبو بھی دیجیے گا کے لیے نبی صلی اللہ علی وسلم نے کچھ اصول سکھائے بنیادی باتیں بتائی اور بھی اور مردوں کو, کو بھی میں ان شاء اللہ آج کے خطبے میں عورتوں کو جو ذمہ داریاں آئے ہوتی ہے وہ بیان کروں گا اور پھر اگر اللہ نے کوشش بھی تو مردوں کے سلسلے میں بیان کروں گا خوش ہونا چاہیے عورتوں کو کہ پہلے ان کے سلسلے میں بیان ہو رہا ہے تاکہ ان کے اندر جو غلطیاں ہیں اللہ رب العالمی تو زیادہ جلدی سے جلدی اللہ کے قریب ہوں گے نمبر ایک اللہ رب العالمی مردوں کی ایک عورتوں کے لیے فرض کیا اللہ عبد العالمی نے فرمایا اب رضا ابولہ عالمی کا من عورتوں پر حاقم ہے اور حاقم جس کی احساس فوج ہوتی ہے جس کی احساس لازمت کی جاتی ہے اب سبق بھی اللہ نے بیان کیا دو حسبات کی وجہ سے ایک تو حل نے مرد کو الحیم و دست دی ہے دوسری اللہ عبد العظیم نے مس کو یہاں کو دیا ہے کچھ حافظ پر ختم کرو گے اپ کے منصوبے کھلائیں وہ سبب کی وجہ سے وسلم نے فرمایا اذا صلت المرئه خمس و قامت ثام فرجها وطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنه کی آزادی سے عورت پانچ وقت کی نوازت کرتی ہے رمضان کا ورزہ رکھتی ہے اور اپنے سرنجام کی حفاظت کرتی ہے اور اپنے شراب کی احساس کرتی ہے, اور اپنے کی کرتی ہے تو اس سے کہا جاتا ہے کہ جنت کے جس جمانے سے داخل ہونا چاہتی ہے ہو داخل ہو جا آتے ہیں اللہ کیس کرے گی جی اور شہر کی بات کرے گی جی. اور, اور سوچی اس, اس شادی سے پہلے اور شادی کے بعد شادی سے پہلے اللہ کے اور شادی کے بعد اللہ کے اور چہن کے اور شادی کے بعد چور کی اعتبار چلو کر انسانوں میں مخلوق میں تو کوئی کسی کی اعتبار نہیں کرتا اور مدیسل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں جو تحریر عورتوں کے بارے میں نہ بتاؤں لوگوں نے کہا ہاں اللہ کے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے وہ ہوتی ہے کہ جب ان کو چور سیکھتے ہیں تو دیکھنے سے ان سے خوشی ملتی ہے اور آج کل بات گرو میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر سوچنے نہیں تو سوچنے سے بھی پیسہ آتا ہے بات روز سے ایسی ہوتی ہے اور دیکھنے سے مزا میں کیا ہو جائے کہا جب اسے حکم دیتا ہے شہر تو گورن میں بات کرتی ہے और अपने लक्ष्य में हम उसके फॉल में सौर के वार्ड में कोई ऐसा काम नहीं करती जिसको वो मना करता ये गरीब हालत वो है और कहा क्या मैं तुम्हें जन्नति हालत के बारे में ना बताऊ साहबा ने कहा इतना काजू जरूर बताइए कार्य वो है जो बहुत ज्यादा मोहब्बत करती अपने सवारों से تو زیادہ وقت سے پیدا کرتی ہے اور اپنے سوالوں کو سارے بنا ہی کراتی اور اگر جس میں سواگ کے ساتھ کوئی برا کیا ہے کچھ رس کیا ہے غصہ ہو گئی ہے یا سوال کے ساتھ غصہ ہو گیا ہے تو ہاتھ پکڑتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہے میں تب تک نہیں سوڑ گی جب تک کہ نہیں ہو جاتے احمد یہ جنسی عورت وہ ہوتی ہے اور ہے کہ عورت جب اس کو مرد کی اعتراحت کی اعتراضی ہوئی تو کن چیزوں میں احتیاطی ہوئی اللہ علی میں اس کا جواب دیا سورت سوال ماہوں عورتوں پر کیا ہے کہاں پہ جو چل رہا ہے جو آج کے شہر میں آج کے ملک میں جو ایک عادت ہے جو ایک عام بات ہے کہ عورتیں شوہروں کی اس طرح سے یہ بات کرتی ہے کہ اس پر وہ کرنا بہت در ضروری ہے لازم ہے اب مثال کے طور پہ ہمارے अगर काम करें तो ऐप समझा जाता है खाना बनाए तो ऐप समझा जाता है सौर में झाल लगाए तो एक ऐप समझा जाता है यह सब काम आपको का है शरीर ने इस सिलसिले में शरीर को एक हक नहीं पहली बात को बयान किया इसको रोट से समझने का है मतौर पर इस सिलसिले में गलत नहीं पारी जाती है जिसकी बुनियाद से लोग गलत समझते हैं और गलत फसवा देते भी शरीयत से एकात को मुफलत बयान किया कहा मन की एकात सब गया अब गुराह में पूर्व में क्या कहा कि जो मुख चल रहा है जो शहर में आमतौर पर औसत करती है मुल्क में वो करना और से है और कारण है कि जब शरीय कोई हुक्म दे और यह नहीं बताए तो उस हुक्म को करने का क्या तरीका कैसे कैसे किया जाए शरीय उसकी तकसील नहीं बताए और न زبان میں اس لفظ میں کوئی ایسی تقسیم داخل ہو جو اس لفظ میں اس لفظ کو صاف کرے تو کہتے ہیں کہ پھر معاملہ بتایا جائے گا کہ شہر میں کیا چلتا ہے ملک میں کیا چلتا عام طور سے ہم نے دیکھا کہ ہمارے ملک میں درخت پوری دنیا میں تقریبا یہ عام طور سے کہ گھر کا کام عورتوں پر کیے باہر کا کام نہ کیا کرتے ہیں عورتوں پر یہ گھر کا کام واقع ہوگا اور اگر نہیں کرو گی تو سکھنا ہوگا کیونکہ اللہ نے کہا کہ جو چل رہا ہے جو معروف ہے تمہارے شہر میں جو آگے ہوتی ویسا کرنا واجب ہے اور آگن والی کو تھوڑے تو برا ہوگا بات لوگوں نے کہا کہ عورتوں کے اوپر یہ واجب نہیں ہے یا یہ ضروری نہیں ہے کہ جب وہ شوہر کے ڈر جائے شادی کر کے آئے تو شو کے ساتھ ان کی خدمت کرے گا. اس کا جو پہلو ہے نمبر ایک یا تو حکم دے یا پھر حکم, حکم نہیں دے اگر اس نے حکم نہیں دیا ہے اور کیجیے گا اگر حکم نہیں دیا ہے تو ان کے شور سے والدین کی خدمت کرنا نتی ہے کب کی ہے جب حکم نہیں دیا ہے تب کیوں کیونکہ میں نے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے عظیم ان کی یہ ہے کہ بچہ لڑکا اور رات اپنے کے ان لوگوں کے ساتھ اسے سلوک کرے جن سے بارش محبت کرتے تھے یعنی ہمارے اوپر جن کی اعتراض سرد ہے ان وہ لوگ جن سے محبت کرتے تھے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا نہیں ایک مطلب سے جن کی اعتراض ہمارے اوپر سرد ہے وہ لوگ جن سے محبت کرتے ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہمارے لیے نیتی کا کام ہے یہ کب نیتی کا کام ہے جب وہ حکم نہیں دیتا دی. اور اگر شہر نے حکم دیا کہ خدمت کرنی ہے تو اس کے حکم کو سامنا ضرور ہوگا جب تک کہ عورت کو دو پیسے کو ایک کام لگائے یا تو وہ اختصاق نہیں رکھے یا پھر اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے اور کوئی بھی حمل میں اللہ دکھا سکتا ان کی خدمت کرنے میں کوئی نافرمانی ہوتی ہے یہ تو میری کا کام ہے نافرمانی کے کام سے بات آئی اور صرف جن کو علامہ عبد الحسین الباق حل میں یا اور دوسرے مسائل اپنے فتح مدینہ کہا ہے سوال پوچھا گیا کہ آج کل یہ معاملہ روک ہو چکا ہے کہ عورتیں کہتی ہے کہ ہم شور کے والدین کی خدمت نہیں کریں گے تو اس سلسلے میں کیا کا کہنا ہے شیخ نے کہا کہ اگر उर्फ है यह हादत है आमतौर से यह होता है कि शोहर की शोहर के जन की खिदमत की जाती है तो औरत करेगी और, और अलहमद इजला हमारे यहां ये आदात में शामिल है शहर के उर्फ में शामिल है यह बात मारूफ है लोग जानते हैं कि औरत जब आती है तो शहर के वालिदैन की खिदमत करती है तो ये काम اس اعتبار سے واقف ہوا کہ شریعت نے معروف کے لوگوں کے درمیان میں اس کے حساب سے کام کرنے کے لیے عورت کو عمل کرنے کے لیے واقف کیا ہے اور اس حساب سے بھی کہ اگر شہر ہو گئے تو واقف ہو چکے تھا میرے بھائیوں میں نے اس مسئلے کو خاص طور پہ اور تفصیل کے ساتھ اس لیے ذکر کیا کہ کئی ایک تو آپ اس سلسلے میں اس سے پہلے بھی پوچھے جا سے اور کئی بات پوچھے گئے تو الحمد للہ میں نے مناسب سمجھا کہ اس سلسلے میں کچھ باتیں رکھوں ہم جب صحابر اور صحابیات کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ہم یہ باتیں ہیں کہ ان کی زندگی میں چھوڑ دیجیے کے والن کی خدمت کرنا حضرت اصما کی ان سے ابھی کہتی ہے کہ میں حضرت رضی اللہ عنہ تھی ان کے کی خدمت کرتی تھی دیکھ بھال کرتی تھی کہ اتنا مسقت گزرتا تھا اس پر اتنا وشواس اتنا وشواس کہ میں بیان نہیں کرتا اس کے باوجود بھی میں کرتی تھی اور حضرت فاتما آتی ہے اللہ کو نہیں صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ میں چھاڑے پڑے کام کرتے کرتے چکی چلا چلا کے ہاتھ میں چھاڑے پڑ نبی ندی نے یہ نہیں کہا کہ تمہارے اوپر گھر کا کام واضح نہیں ہے اگر واضح نہیں ہوتا تو نبی کہتے کہ تم پر واجب نہیں ہے کیا کرو چھوڑ بھی دے سکتی ندی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا یہ بات کی دلیل ہے کہ مسقط کے رونے کے باوجود بھی آپ نے ان کو نہیں ہوتا اس کا مطلب ہے اس کو کرنا اس کام کو کرنا واضح ہے ضروری تو جنگت ایسے نہیں ہوتی کہ کوئی عورت صرف رس کو اٹھ کر کے جنت میں داخل ہو جائے نبی علم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسد احمد کی حدیث ہے محمد اور ہاتھ سے مراد ہمارے اللہ کو ہاتھ ہے کیسا ہم نہیں ہے تو قتل اجزا کی جس کے ہاتھ میں, اور ہاتھ کی جس کے ہاتھ میں تو صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے تب تک کوئی عورت اپنے رب کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک کہ اپنے سر کا ادا دیا तो आसान नहीं है जगत जब तक नहीं लाती होगा जब तक सौ लगाती होता है एक औरत आई नही सल्लाम के पास पूजा चाहू सौर लगा होता है काम आई राम से गि उसी हो काम का का कोई कोशाली नहीं करती मगर यह अगर नहीं हो पाता है तब सुन लेती का तुनों? کہ اس کے سلسلے میں آگاہ رہنا کن سے وہی تمہاری جنت سے اور وہی تمہاری جرنم کرو گی جنت میں جاؤ گی الگ الگانی کرو گی چندمے جاؤ گی میرے بھائیوں بزرگوں اور خواتین اسلام یقیناً ان باتوں کو سمجھنے اور سوچنے کا معاملہ ہے کہ کس طرح سے اسلام میں, میں نے کے کے ہدایت اور نصیحتیں دی ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ان نسائیں پر عمل کرنے کی توقی عطا فرمائے آمین بارت والسلام وطلع علی رسول اللہ مختلف عورتوں کی بتا کر میں انشاءاللہ شاء اپنی بات کو ختم کرتا ہوں نمبر دو یہ کہ عورت اگر عبادت کرنا چاہتی ہوں عبادت جو نفل ہوتی ہے روزہ رکھنا چاہتی ہے شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں رکھے جیسا جیسا کہ اپیل کیا دیتے. عورت اگر کسی کو گھر میں داخل کرنا چاہتی ہے کہ وہ اپنے گھر میں ان کو داخل نہ کرے جن کو تم ناپسند کرتے ہو تو اگر شوہر ناپسند کرتا ہے کسی کو کہ وہ گھر میں آئے تو عورت کے اوپر یہ واجب بحفوظ کو روک دے نہ آنے دے ایک ہوتی ہے اللہ اللہ اسی طرح عورت کے اوپر ایک ذمہ داری اسلام کے آنے کے بعد اب گھر میں رہنا سب سب جاہریت جاہریت میں جیسا نگرحرتی تھی ویسا مت نکلو اگر کوئی عورت بغیر کسی سبق سے گھر سے باہر نکلتی ہے تو بالکل وہ ایسے ہی عمل کرتی ہے جیسے के کے لوگ کیا کہتے ہیں زمانوں کے بارے میں آتا ہے, ہے؟ کہ جب یہ آیا شادی ہوئی تو کہتے ہیں سہارا کہ وہ کبھی نہیں نکلی کبھی نہیں نکلی جب نکلی تو ان کو چار لوگوں نے اپنے کانٹے پر اٹھا کر لکھا اسلام کی اور وہ ہوتی ہیں کہ جب ایک کو اللہ کی اس کی بات چاند میں چلی उससे खिलाफ नहीं करती और औरत के ऊपर यह वाकिब होता है अपने औलाद की शर्दीय अच्छे से करे और इस सिलसिले में दो सौ अच्छा बातें बयान करूंगा नंबर एक औलाद के ऊपर ये निगाह रखे कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है अगर लड़का है लड़की है तो क्या कर रही है कहां जा रही है और क्या कुछ कर रही है औलाद की तारीफ पर ध्यान दे अकीगत सिखाए ईमान की बात सिखाए اللہ رسول کی بات بتا ہے غلط ہاتھوں سے بچنے کی تبدیلی کرے نمبر تین یہ کہ اولاد کی تربیت بہت مشکل چیز ہے اس میں والدین کے لیے یہ نصیحت ہے کہ وہ سب اچھا اولاد کے تکالیف پر مسائل کر ان کی جانب سے آنے والی ادیت سے اور ان کے لیے کوئی غلط لفظ نہ نکالنے کا مانتے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو مسلم کی ادیش ہے کہ نہ اپنے آپ پر بد دعا کرو نہ اپنے مان پر بد دعا کرو اور نہ ہی اپنی اولاد پر بد دعا کرو تم نہیں جانتے کہ تم کا دعا کر رہے ہو اور وہ قبولت کے ہوتے اللہ بنا رہی کی قبولت اور آخری جان کہ عورت کو یہ واجب ہوتا ہے کہ اپنے شہر کو تکلیف نہیں دے ادیا گند صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی عورت اپنے شہر کو دنیا میں تکلیف دیتی ہے تو اس کی جو پیڑ ہوتی ہے سے وہ کہتی ہے کہ تکلیف دیکھو اللہ تم کو روک کرے وہ تمہارے پاس مہمان ہے اور قریب ہے کہ تم کو تھوڑے کرو ہمارے پاس, پاس آ جائے تو اللہ نے مردوں کو مہمان بنائے عورتوں کے ساتھ تکلیف دینے سے پرہیز کرے وہ اللہ بدوایا وہاں سے آئیں گی جو آسمان سے آ میرے بھائی ہو اب بہت ساری ہیں اس سلسلے میں لیکن میں ان باتوں کو بیان کر کے اللہ کو امید کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین اس کے ذریعے ان العیت پر عمل کے ذریعے اللہ رب العالمین ہمیں ہدایت دے گا اور ان کو جنت پہ رکھنے کا فراہم ہم وہ کام کرتے ہیں جن کو اللہ رب العالمین خود کرتے ہیں اور اس کے پرستہ کرتے ہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا بے شکی وتے ہیں تو اقوام اقوام وإيساء ذي القربة ويمنع عن المحشار والمنهج والبر لعلهم لعلكم تذكرون اذكروا الله يسكنكم وضعوا يستجد لكم ولذكروا الله أكبر والله يعلم ما